الحمد للہ وفلا تو حابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار اللہ وجل کی عطا سے غیب پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مشک بار ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا صلی اللہ تعال محمد صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جس طرح بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے عبادات جو ہم پر فرض کی گئیں کما <تصفيق> حقوق ہم ان عبادات کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری جو معاملات ہمیں زندگی کی مختلف سٹیجز پر درپیش آتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری اسی طرح اخلاقیات میں منجیات اور محلکات کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی کتاب البر وسیلہ کی اس حدیث سے لگائیے ایک شخص نکوگار ہے روزے دار ہے پرہیزگار ہے عبادت گزار ہے لیکن وہ مہلکات سے بچنے والا نہیں اس کا انجام کیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام علی مردوان سے اطدر من المفلس اے میرے صحابہ کرام علی میردوان کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے کلاش کون ہے کنگال کون ہے صاحب کرام علیمان نے کی المفلس فینا ملا ولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اور متا اسباب نہ ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا مہلکات سے بچنے کا ذہن عطا فرمایا چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نشاد فرماتے قیامتی القیامت یامن و زکاتین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میری امت میں سے بروز قیامت مفلس وہ شخص ہوگا یاتی یوم القیامت بس جو قیامت کے دن نماز بھی لائے گا وسیام اور روزے بھی لائے گا و اور زکات بھی لائے گا و یاتی اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی وہ سفا کا اور اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا وہ در اور اس نے کسی کو مارا ہوگا وہ کذ کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا وہ اکلا مال اور کسی کا مال کھایا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں فیو تاجا من حسناتی جن لوگوں کے اس نے حق تلفیاں کی نیکیاں بہت کی تھیں نمازیں بھی پڑھی روزے بھی رکھے عباداتوں ریاضات بھی کرتا رہا لیکن کسی کو گالی دی کسی کا خون بہایا کسی کا مال دبایا کسی کو اس نے مارا سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک صاحب معاملہ آئے گا اس جس شخص کے اس نے حق تلف کیے تھے اس شخص کی نیکیاں اس صاحب معاملہ کو دے دی جائیں گی سرکار فرماتے ہیں وہتا ہاضمن حسناتی وَهَذَا ہاضامن حسناتی دوسرا شخص آئے گا اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اب نیکیاں دیتے دیتے دیتے معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی سرکار فرماتے ہیں فن ان حَسَنَاتُهُ ات حسنات قبل ماں علئی اگر اس شخص کی نیکیاں اس بات سے پہلے ختم ہو گئیں کہ جو فیصلہ اس پر آنا تھا وہ فیصلہ کیا جائے سرکار فرماتے ہیں اقید من خفا اب جن لوگوں کے حقوق باقی تھے جن کو اس نے مارا تھا جن کا مال غصب کیا تھا جن کو تکلیف دی تھی جن کو اس نے جن کی حد تلفیاں کی تھی سرکار فرماتے ہیں ابھی لوگ باقی ہوں گے اب کیا, کیا جائے گا ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے نام اعمال میں داخل کر دیے جائیں گے اس شخص پر ڈالے جائیں گے پھر فرماتے ہیں تم مترار پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا میرے میٹھے میٹھے اس بھائیوں اس روایت سے پتہ چلا کہ اگرچہ کے ایک شخص نیک ہو اگرچہ کے پرہیزگار ہو اگرچہ کہ متقی ہو لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں لیکن اگر اس نے حقوق کے معاملے میں کوتاہیاں کی اور وہ مہلکاس سے بچنے میں ناکام رہا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بروز قیامت اس کو اللہ تبارک وطالعہ کی ناراضی کی صورت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو لہذا جس طرح عقائد کی معلومات عبادات کی معلومات معاملات کی ضروری معلومات ہمارے لیے حاصل کرنا اپنی اپنی کیفیات کے مطابق ضروری ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح محلقات اور منجیات کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر ضروری ہے تو لہٰذا آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل جو چند مہلکات ہیں ہم ان مہلکات کے بارے میں کچھ بنیادی مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ اگر توجہ سے سنیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ مدنی پھول جو دیے جا رہے ہیں اگر یہ مدنی پھول لکھنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں گے ان شاء اللہ بہت حد تک ہمیں اس کی ضروری معلومات حاصل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محلکات سے بچنے اس کے لیے عملی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے علیہ علی اللہ علی اللہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو مہلکات جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے انہی میں سے جھوٹ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا توریا کس کو کہتے ہیں بد اہدی کیا چیز ہے انشاءاللہ شاء ہم آج مختصر وقت میں موقع کی مناسبت سے ان کی چند ضروری معاملات ان کی ضروری امور کے بارے میں انشاءاللہ شاء اللہ معلومات حاصل کریں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سب سے پہلے جھوٹ کسے سے کہتے ہیں جھوٹ کی تعریف کیا ہے یاد رکھیے خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے یہ عربی میں اس کو کس کہتے ہیں یہ صدق کی صدق کا اکث ہے صدق کہتے ہیں سچ کو جو شہ ہے سچ ہے وہ جھوٹ نہیں جو جھوٹ ہے وہ سچ نہیں سچ کہتے ہیں خبر کا واقعے کے مطابق ہونا یہ سچ اب یہ سچ کی تعریف بھی ہمیں آنا چاہیے تو سچ کہتے ہیں خبر کا واقعے کے مطابق ہونا صدق سچ اور کذب ہے خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا اس کو آسان مثال سے آپ یوں سمجھئے مثال کے طور پر ایک شخص ہے آج صبح یہاں پہ آیا ایک اسلامی بھائی اس نے ناشتہ نہیں کیا اب کسی اسلامی بھائی نے اس سے پوچھا کہ کیا آج آپ نے صبح ہو ناشتہ کیا ایک گزشتہ ماضی کے اندر واقعہ تھا اس کے بارے میں خبر پوچھ رہا ہے سوال یہ کیا کہ آج آپ نے صبح ناشتہ کیا اس نے جواب دیا میں نے ناشتہ نہیں کیا ایک واقعہ ہے ناشتہ نہ کرنے کا اور یہ جو خبر دے رہا ہے کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا اس کی یہ خبر واقع کے مطابق ہے تو یہ سچ ہوگی اگر ناشتہ نہیں کیا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے ناشتہ کر لیا یہ خبر دینا ہے میں نے ناشتہ کر لیا یہ خبر دینا ہے اور حقیقت کیا ہے خبر اس نے حقیقت میں ناشتہ نہیں کیا اب یہ صورت کہلائے گی جھوٹ کس تو خبر کا واقعے کے مطابق ہونا سچ اور خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا جھوٹ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بعض گنا ایسے ہیں جو ہماری شریعت متحرہ میں جن کو منع کرا کیا گیا جبکہ گزشتہ امتوں میں گزشتہ شریعتوں میں وہ گنا ایس گناہ گنا نہیں تھے ان کی کچھ جواز کی صورتیں تھیں بعض بالکل یا جائز تھی جیسے شراب گزشتہ امتوں کے لیے حلال تھی ہماری امت کے لیے یہ شراب حرام کرا دی گئی لیکن جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جو تمام شریعتوں میں منع ہی کیا گیا ہے ایسا طبی عمل ہے برا عمل ہے کہ جھوٹ ہر شریعت میں ہی منع کیا گیا بخاری اور مسلم شریف کی روایت جناب سیدہ عبد اللہ بن مسکوت سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سد یعنی سچ کو لازم کر لو یعنی سچ کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ از اجل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے سچ بولنے کے لیے آدمی کوشش کرتا رہا جب موقع آیا جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی اللہ تبارہ کا تعالی اسے مقام صدیقیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور نہ فرمانی یعنی گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز اجل کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح جھوٹ کی مذمت جو حدیث میں بیان کی گئی جھوٹ کی کیسی نحصت ہے چنانچہ میرے آقا آکاف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے جھوٹ کی ایسی نحوست ہے کہ جو فرشتہ ہم پر مقرر کیا گیا جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے نزول کا باعث اور سبب ہے وہ فرشتہ ہم سے جھوٹ کے باعث ایک میل دور چلا جاتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں عموماً کوئی شخص چاہے وہ سچ بولتا ہے نہیں بولتا جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا تقریبا ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہر صورت میں ناجائز ہے ہر صورت میں گنا ہے تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا مباح ہے نہ ثواب نہ گناہ بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہے اب چونکہ جھوٹ کا علم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے اب اس کے طریقے بھی ہمیں آنے چاہیے کہ کہاں پر کس صورت میں مجھ پر جھوٹ بولنا شریعت کی طرف سے واجب کیا گیا کہاں مجھے اختیار دیا گیا کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا اور کس صورت میں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں گناہ کا مرتکب قرار پاؤں گا تو لہذا ہم اگر بیان کیے جانے والے مسائل کو بغور سنیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ سجل ہم بہت حد تک جھوٹ کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جھوٹ کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریکہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فک انفی کے جو تقریباً تمام مسائل ہیں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی اس کو معاملات درپیش آتے ہیں کم و بیش ان تمام مسائل پر مشتمل کتاب بہار شریعت اس کا یہ حسا سولہ میرے ہاتھ میں اس وقت اس کا حصہ سولہ اسی بہار شریعت کے سولہویں حصے اس کا صفحہ ایک سو اٹھاون انسٹھ ساٹھ اور اکسٹھ یہ آپ نوٹ کر لیجئے چونکہ ہم جو, جو یہاں سیکھتے ہیں عمر ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہم تمام کے تمام مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں ضروری حد تک احکام کی معرفت ہمیں مل جائے گی اس کے علاوہ ہمیں مختلف اوقات میں جو ہمارے مختلف درس دینے والے اسلامی بھائی ہیں وہ ہمیں مختلف کتب کے بارے میں راہنمائی پیش کریں گے تو اگر ہم ان کتب سے مسائل کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ بہت حد تک ہم مسائل کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بہار شریعت حصہ سولہ صفحہ ایک سو اور اکسٹھ یہ چار صفات مکمل ہیں اور پانچویں صفحے کی چند سطح ہیں اس میں جھوٹ کے بارے میں صاحب بہار شریعت نے مستند احادیث جمع فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کن صورتوں میں بولنا جائز کن صورتوں میں بولنا واجب کن صورتوں میں بولنا مباح تو اس طرح مختلف صورتیں صاحب بہار شریعت نے بیان کی ہیں تو آئیے ہم بہار شریعت کے سولہویں حصے سے جھوٹ کی چند صورتوں کے بارے میں سنتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم صاحب بہار شریعت اشاع فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی چند صورتیں ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی اس میں گنا نہیں نمبر ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے جو پہلی جھوٹ کی جواب کی صورت ہے اس میں کیا ہے جھوٹ بولنا جائز ہے کس مقام پر جب سامنے دشمن ہو اور دشمنوں سے جنگ کا موقع ہو اور اے لائے الحق کے لیے اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لیے دین اسلام کی فتحہ کے لیے اگر آپ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو اب دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے یہ پہلی جواب کی صورت دوسری صورت صاحب بار شریعت ارشاد فرماتے ہیں دو مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں سلخوں کرانا چاہتا ہے دو اسلامی بھائی ہیں آپس میں ناراض ہیں آپس میں ٹھنی ہوئی ہے کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں جھک جاؤں اب یہ ان میں سلخوں کروانا چاہتا ہے تو اب کسی ایک کے پاس جا کر جھوٹ بول دے کے فلاں آپ کی تعریف کر رہا تھا وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا وہ تو فلاں فلا لوگوں کے سامنے آپ کی اچھے انداز میں تعریف بیان کر رہا تھا اب در حقیقت ایسا نہیں تھا لیکن کیونکہ یہ دو مسلمان بھائی ہیں اور ان کی یہ باہم ناچاکی کسی بڑی کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے تو گویا اس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اور شریعت متاہرہ کو ہر یہ مطلوب نہیں کہ دو مسلمان آپس میں ناراض رہے ہیں کسی دنیاوی غرض سے تو اب اگر مسلمان دنیاوی غرض سے ناراض ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے ایک شخص ایک کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں اچھے تاثرات پیش کر رہا تھا اب اس دوسرے کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں اس اس انداز میں آپ کی تعریف کر رہا تھا آپ کی خوبیاں بیان کر رہا تھا لہذا فکا فرماتے ہیں اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے تیسری صورت زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہے مثال کے طور پر یہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے इशیاء العلوم کے اندر اور کیمیا سعادت میں زبان کی آفتوں کا بیان امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیا وہیں جھوٹ کے تفصیلی احکام بیان فرمائے یہ جھوٹ کی تقریبا آپ کو تمام معلومات ان دو کتب میں باآسانی مل جائے گی اور پھر جو میں نے باہر الشریعہ عرض کیا اس میں سے بھی مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ زلجل بہت فائدہ ہوگا اب جو تیسری صورت بیان کی گئی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے خلاف با... واقع بات کہہ دے امام غزالی نے مثال دی دو بیویاں ہیں اور جا کے دونوں کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے اب اس صورت میں اس کا چونکہ یہ قلبی میلان زوجہ کا بڑھے گا رغبت بڑھے گی اس وجہ سے اس کا یہ خلاف واقع بات بیان کرنا جائز ہے چوتھی صورت کسی ظالم کے ظلم سے کسی کو بچانا چاہتا ہے کسی ظالم کے ظلم سے کسی شخص کو بچانا چاہتا ہے تو اب جھوٹ بولنا جائز ہے اس کی صورت یہ ہے فو نے بیان کی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتح و رضویہ شریف کی چوبیسویں جلد میں اس مسئلے کو بھی بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے رد المختار اس کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں العلوم میں بھی یہ تحریر ہے کہ ایک شخص کوئی اعلی جارحا لے کر کسی شخص کو ڈھونڈ رہا ہے اعلی جارحا ایسا آلہ جو کسی کو قتل جس سے کیا جا سکے ہمارے دور میں کوئی پستل لے لے اسلحا لیے ہوئے تلوار لیے ہوئے خنجر یا چاکو لیے ہوئے اور غصے میں اس کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب یہ جس شخص کو ڈھونڈ رہا ہے اس کو نقصان پہنچا دے یا کوئی ایسی سیچویشن کریٹ ہو گئی کہ اب یہ اس کو قتل کر ڈالے گا اب اگر مجھے پتا ہے کہ فلاں شخص اس مقام پہ چھپا ہوا ہے اور وہ آنے والا آتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ فلاں کہاں پر ہے اب اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں پتا تو میرے لیے جھوٹ بولنا جائز صاحب بہار شریعت مزید ارشاد فرماتے ہیں اگر سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے گھروں میں عام طور پر چپکرشیں ہو جاتی ہیں ناچاقیاں ہو جاتی ہیں کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں ساس نے بہو کو کچھ کہہ دیا بہو نے منہ بنا کے کچھ بات کر دی تو اس طرح گھر میں آپس میں اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں اب بہو نے کسی مقام پر کوئی بات کہہ ڈالی ساس کے خلاف اب ساس کو پتا چلا ساس تفتیش کر رہی ہے تحقیق کر رہی ہے اور اس کے بتانے کی وجہ سے بہو کا گھر اجڑ سکتا ہے کوئی فتنہ برپا ہو سکتا ہے مار داڑ ہو سکتی ہے ظلم ہو سکتا ہے زیادتی ہو سکتی ہے اب اس صورت میں فساد سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے یہ کہہ دے کہ اس نے نہیں بولا یا جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا اس نے نہیں کہا اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بعض باتیں ہمارے ہاں مبالغے کے طور پر رائج ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک دوست کسی دوسرے دوست کے کسی کام سے گیا ایک مرتبہ گیا دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ جب متعدد مرتبہ اس کے گھر گیا وہ نہیں ملا تو محاورہ عام ہے یہ کہتے ہیں میں ہزار مرتبہ تمہارے گھر آیا تم تو گھر نہیں ملے اب دراصل یہاں پر ہزار کا عدد مقصود نہیں ہے بلکہ جو ہمارا اس کے گھر جانا تھا اس جانے کی تعداد کی کسرت بیان کرنا مقصود ہے کہ میں بہت زیادہ تمہارے گھر آیا اس کے باوجود تم نہیں ملے تو وہ باتیں جو آدتن مبالغے کے طور پر بولی جاتی ہیں اس کو فوکہ جھوٹ شمار نہیں کرتے جبکہ حقیقت میں وہ بکثرت گیا ہو اگر صرف ایک دفعہ گیا اور وہ کہہ رہا ہے میں سو مرتبہ تمہارے گھر آیا ہزار مرتبہ آیا تو اب یہ جھوٹ ہی رہے گا اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بعض ایسے قصے ہیں کہانیاں ہیں جو مختلف اوقات میں بیان کی جاتی ہیں بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے سننے والے کو بھی پتا ہے کہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے اس کی مشہور مثال مصنوعی مولانا روم مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ انسانوں کی مسلمانوں کی نصیحت کے لیے ایسے واقعات بیان کیے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے مثلاً درخت بول پڑا شیر بول پڑا فلاں مقام پہ ایسا ہو گیا فلاں مقام پہ تو مصنوعی کی حکایات ہیں اب یہ انڈرسٹوڈ ہے بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ درخت عموماً بولتا نہیں سننے والے کو بھی پتا ہے کہ شیر عموماً انسانی کلام نہیں کر سکتا اب اس طرح کے جو واقعات جو قصے جو حکایات بیان کی جاتی ہیں یہ بھی جھوٹ میں شمار نہیں کی جائیں گی اسی طرح تاریز ایک شرحی اصطلاح ہے تاریز کی بعض صورتیں ہیں تاریز کی بعض صورتیں ہیں جن میں لوگوں کا دل خوش ہوتا ہو مزاح کا انصر پیدا ہوتا ہو جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو حوصلہ شکنی نہ ہوتی ہو اس کی مثالیں احادیث طیبہ میں بھی ملتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑیا حاضر ہوئی اور جنت میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بڑیا جنت میں نہیں جائے گی اب یہ ان کے لیے حیرت کی بات تھی تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وضاحت بھی فرما دی کہ ظاہر سی بات ہے یہ احادیث طیبہ میں مضمون ملتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو تیس یا تینتیس سال ان کی عمر ہوگی اب کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا اسی طرح ایک, سرکار ایک صحابی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضروں کا ررض کرتے ہیں یار صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اونٹ عطا فرمائیے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا اب یہ حیران ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے اب اس طرح کے واقعات جن میں مزا کا عنصر اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے تو اس صورت میں اس کا استعمال کرنا درست ہے جی رائے یاد رکھیے خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا جھوٹ جھوٹ ایک ایسا فیل ہے جو تمام شریعتوں میں منع ہی کیا گیا ہے ایسا تبھی عمل ہے برا عمل ہے کہ جھوٹ ہر شریعت میں ہی منع کیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے اب اس کے طریقے بھی ہمیں آنے چاہیے کہ کہاں پر کس صورت میں مجھ پر جھوٹ بولنا شریعت کی طرف سے واجب کیا گیا کہاں مجھے اختیار دیا گیا کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا اور کس صورت میں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں گنا کا مرتکب قرار پاؤں گی اب اسی طرح ایک شرعی اصطلاح ہے توریا توریا کسے کہتے ہیں توریا یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہیں یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہیں یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہیں وہ غلط ہیں وہ غلط ہیں مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے مگر اس نے یعنی بولنے والے نے دوسرے معنی مراد لیے مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہیں ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں اور حاجت ہو تو جائز ہے اور حاجت ہو تو جائز ہے اب تویا اس کے دو مانا تھے ایک معنی وہ تھا جو غلط تھا ایک مانا وہ تھا وہ جو صحیح تھا سننے والا یہ غلط والے معنی سمجھ رہا ہے اور بولنے والا وہ صحیح والے معنی مراد لے رہا ہے تو جب کوئی شرعی اجازت ہو تو تویا جائز اور جو شرعی اجازت نہ ہو تو توریا ناجائز یہ جھوٹ ہی کے حکم میں ہوگا مثال کے طور پر چند افراد مل کے کھانا کھا رہے تھے ایک اسلامی بھائی آیا انہوں نے اس سے کہا کہ آئیے کھانا کھا لیجئے اب اس نے اس وقت چونکہ دن کا کھانا مثال کے طور پر کھا رہے ہیں ان کی مراد یہ کہ دن کا کھانا کھا لیجئے اب آنے والا اس نے در حقیقت کھانا نہیں کھایا تھا دن کا کھانا نہیں کھایا اس نے ناشتہ کیا تھا یا کل کا کھانا کھایا تھا اب یہ یوں کہتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا میں کھانا کھا چکا اور مراد کیا لے رہا ہے سننے والا مراد لے رہا ہے ابھی کا کھانا کھا چکا جبکہ بولنے والا بعید دور کے مانا مراد دے رہا ہے کہ میں نے صبح کھانا کھایا تھا یا کل کھانا کھایا تھا اب یہ کہلاتا ہے توریا کہ دو معنی تھے سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے بولنے والا کوئی اور معنی مراد لے رہا ہے اجازت شرعی اجازت ہو تو بولنا جائز ورنہ یہ ناجائز کہلائے گا اور تویا ایک ایسی آفت ہے یہ جھوٹ کے جو مختلف معاملات بیان کیے گئے ذن میں یہ بھی خیال آیا کہ اب شیطان ہمیں عام طور پر ہر مقام پر گناہ میں مبتلا کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اب بہت سے مقامات پہ ایسا ہوگا یہ شرعی اجازتیں ان کی صورتیں اب چونکہ مقام موقع اور وقت ان کی پوری تفصیل بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسی لیے ارض کیا کہ اگر امیا سعادت کے وہ چند صفحات ہیں یہ پڑھ لیجیے آپ یا اگر آپیالوم کے وہ چودہ پندرہ سولہ صفحات پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت سی صورتوں کے بارے میں تفصیل سمجھ میں آ جائے گا کہاں کس صورت میں کون سی صورت اپلیکیبل ہوگی کون سی صورت میں وہاں وہ اس پہ عمل کر سکتا ہوں کون سی صورت میں نہیں کر سکتا لیکن اب ہوتا ایسا ہی ہے ایسا یہ مذہبی رکھنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ توریا کس کو کہتے ہیں اب کی کئی مقامات پہ مذہبی وضاقتہ رکھنے والا جب اس سے کوئی کلام کیا جاتا ہے وہ توریا مراد لے لیتا ہے جبکہ شرعی اجازت نہیں تھی حاجت نہیں تھی تو اب یہ جھوٹ کے گناہ کا مرتکب کہلائے گا اور جھوٹ ظاہر سی بات ہے حرام ہے اور یہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہم نے جو استثناء کی صورتیں جو ایکسیپشنل کیسز سنے ہیں جو, جو صورتیں جن میں اجازت ہوں ہم نے سن لی اس میں کچھ اور بھی مقامات پہ تفصیل ہے بہرحال اس کے علاوہ جو صورتیں جواز کی نہیں ہیں وہاں پر ہم نے بلا اجازت اس طرح کے توریے کیے تو اب اس میں شران گناہگار ہوں گے اور چونکہ یہ گنا بھی ہے اس سے توبہ کرنا بھی واجب ہے لہذا لگے ہاتھوں توبہ بھی کر لیتے ہیں میرے جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں یقیناً ہر شخص اپنی کیفیات سے باخبر ہے میں نے کس کس مقام پر شرعی اجازت کے مطابق غلط بیانی کی تھی کس کس مقام پر شرعی اجازت نہیں بنتی تھی اور میں نے غلط بیانی کی توریا کیا جھوٹ بولا اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسے گناوں پر اطلاع ہو چکی تو توبہ بھی ہم پر واجب ہے جھوٹ کی آج کل وبا عام طور پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے گھر میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں بسا اوقات جھوٹ کے ذریعے تربیت کرتے ہیں اس کے بارے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی نے الحمد للہ متعدد مواقع پر گاہے بگاہے ہماری اس جانب توجہ بھی مبزول کروائی کہ ہم اولاد کی تربیت کرتے ہوئے جھوٹ کی تربیت کیسے شامل کر دیتے ہیں گھر کے باہر کوئی مثال کے طور پر کوئی شخص آیا میں ملنا نہیں چاہتا اب بیٹا ہے گھر کے اندر اولاد ہے دروازہ بجا اب مجھے پتا ہے کہ فلان شخص مجھ سے ملنے کے لیے آیا یا معلومات ہو جاتی ہے اندازہ ہو جاتا ہے اب بچے کو بول دیتے ہیں بیٹا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم زبان سے نہیں کہہ رہے جھوٹ بولو لیکن ہم عملی طور پر اپنی اولاد کو جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں اور آج یہی وجہ ہے اسی جھوٹ کی یہ تباہ کاریاں ہیں کہ آج معاشرے میں ایک بظاہر مذہبی وضاقتہ رکھنے والا شخص اس پر بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ ہو سکتا ہے فلاں اینگل سے جھوٹ بول رہا ہوں ہو سکتا ہے فلاں اینگل سے توڑیا کر رہا ہوں اس لیے اس آفت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ہم اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں خدا کی قسم ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے آج جو طرح طرح کی بے چینیاں ہیں اسی جھوٹ کے ذریعے تاجر اپنا مال فروخت کرتا ہے اپنے مال کے عیوب بیان نہیں کرے گا اس کی الگ اس کے الگ ببان ہیں جھوٹی قسمیں کھائے گا حالانکہ سچی قسمیں بھی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی والی سلم نشا فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر تجارت میں سچی قسمیں بھی کھائی جائیں تو اگرچہ کہ مال بکوا دیتی ہیں لیکن تجارت میں سے روزگار میں سے برکت اٹھ جاتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا ایک فن سمجھا جاتا ہے آج جو عام طور پہ مارکیٹ میں بیٹھتا اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا مینٹل لیول پتا چل جاتا ہے میں اس کو کس طریقے سے گھما سکتا ہوں تو اب تاجر جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تاثرات پیش کرتے ہیں آج فلاں شخص آیا میں نے فلاں ایب دار مال بیچ دیا اس کو پتا بھی نہیں چلا فلاں چیز تھی اس کا ریٹ یہ تھا میں نے اس کو بولا بھائی مجھے وارا ہی نہیں ہے اب میں نے اس طرح کر کے اس کو مال مہنگے داموں تھما دیا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ایسی آفتیں ہیں جن آفتوں کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بے سکونیاں اور بے چینیاں عام ہیں اللہ تبارہ کا بطالہ ہمیں جھوٹ کی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو میرے آقا علیہ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاور عزویہ جل بی صفحہ 196 آپ سے ایک سوال ہوا اس سوال کا اس, اس کا جو جواب علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا حق حاصل کرنے دو مسلمانوں کے درمیان صلحوں کروانے اپنا حق حاصل کرنے دو مسلمانوں کے درمیان سلحوں کروانے اپنی ذات کو ظلم و نقصان سے بچانے بیوی کی ریزہ جوئی یعنی ریزہ پانے بیوی, بیوی کو راضی کرنے اور حالت جنگ میں کامیابی کے لیے تعریض سے کام لینا یعنی ایسے الفاظ کہنا جائز ہے کہ جن کا ظاہر جھوٹ اور مرادی معنی سچ ہو نہ کہ صاف جھوٹ علامہ حضرت فرماتے ہیں اس کے علاوہ اس قسم کے الفاظ جھوٹ شمار ہوں گے صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نتمیٹھے اسلامی بھائیو اچھا مقصد سچ بول کر حاصل کر سکتے ہیں اور جھوٹ بول کر بھی یعنی دونوں صورتوں میں اچھا مقصد حاصل ہو رہا ہے اچھا مقصد سچ بول کر حاصل کر سکتے ہیں اور جھوٹ بول کر بھی تو جھوٹ بولنا ناجائز اور سچ بولنا واجب ہے اسی طرح توریا کی صورتیں لکھی گئی ہیں توریا جو ہم نے جس کے بارے میں سنا کہ ایک مانا ہو دو مانا ہو ایک مانو کچھ اور ہے دوسرا مانا صحیح ہے ہم جو بول رہے ہیں سننے والا کچھ اور معنی مراد لے رہا ہے ہم کچھ اور معنی مراد دے رہے ہیں تو توریا بلا ضرورت ناجائز اسی طرح جھوٹ بولنے میں فساد ہوتا ہو اب یہ دیکھیں گے جھوٹ بول کر فساد ہو رہا ہے سچ کے فساد سے کم ہے جھوٹ بول کر فساد ہو رہا ہے اور اس کا فساد سچ کے فساد سے کم ہے جھوٹ کا فساد سچ کے فساد سے کم ہے تو جھوٹ بولنا جائز وہی سورت جو ہم نے ساس اور بہو والی سنی ابھی کہ سچ بولیں گے تو فتنہ ہوگا اور جھوٹ بولیں گے تو فتنہ کم ہوگا فساد کم ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس سورت میں فساد سے بچنے کے لیے یہاں پر جھوٹ بولنا جائز اور اگر جھوٹ کا فساد سچ کے فساد سے زیادہ ہو سچ بولنے میں کم فساد ہے جھوٹ بولنے میں زیادہ فساد ہے تو اب اس سورت میں جھوٹ بولنا ناجائز رہے گا اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سچ بولنے میں نفا زیادہ ہے یا جھوٹ بولنے نفع... میں نفا زیادہ ہے یہ یعنی شک کی بات ہے اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا یا رس اللہ صلی اللہ تعالی جھوٹ تو اور تیسری چیز سی بد آہدی بد آہدی عربی میں اس کو غدر کہتے ہیں غدر غین دال رو بد آہدی کرنا خیانت کرنا عربی لغت میں غدر کے معنی ہے بد آہدی کرنا خیانت کرنا اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے وعدہ کرتے وقت عہد کرتے وقت اس سے پورا کرنے کی نیت نہ ہو عہد کرتے وقت وعدہ کرتے وقت اس سے پورا کرنے کی نیت نہ ہو تو یہ بد اہدی ہے عہد کرتے وقت وعدہ کرتے وقت اس سے پورا کرنے کی نیت نہ ہو تو یہ بد اہدی ہے اب یہ یاد رکھیے وعدے کی چند صورتیں ہوتی ہیں بعض صورتوں میں وعدہ پورا کرنا جائز ہوگا بعض صورتوں میں وعدہ پورا کرنا فرض ہوگا بعض صورتوں میں واجب ہوگا بعض صورتوں میں ناجائز اور حرام ہوگا اس کی بھی صورتیں ہیں چنانچہ پہلے تو یہ آپ اس کی ڈیفینیشن امید لکھ لی ہوگی وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت نہیں تو بد اہدی ہے اور اگر وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت ہے تو یہ بد اہدی نہیں ہوگا وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت نہیں تو بد اہدی اور پورا کرنے کی نیت ہے تو اہد مثال کے طور پر دو اسلامی بھائی ہیں ایک اسلامی بھائی دوسرے سے کہتا ہے کہ کل چار بجے آپ میرے پار تشریف لائیے اب اس نے سامنے والے کو دعوت دی کسی بھی حوالے سے دعوت دے رہا ہے وہ سامنے والا دل میں یہ ارادہ کیے ہوئے ہے کہ میں چار بجے نہیں آؤں گا اس کے دل میں کیا ارادہ ہے کل چار بجے نہیں آؤں گا اور زبان سے کہہ رہا جی جی حضور میں تو آپ بے فکر رہیں میں تو آئی، آئی، آئی، پہنچ گیا آپ سمجھے میں پہنچ گیا بس یہ عموماً عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کسی کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے کسی کو اجتماع کی دعوت پیش کی جاتی ہے اسی طرح کے مختلف جب اس طرح کے معاملات میں کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ یوں کہا جاتا ہے بس آپ بے فکر ہو جائے میں پہنچ جاؤں گا اگر دل میں یہ نیت ہے کہ میں نہیں آؤں گا تو یہ بد اہدی ہے اور اگر دل میں نیت تھی کہ میں آؤں گا ابھی ہو گیا عہد اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوشش بھی کی لیکن پورا نہیں کر سکا تو اس صورت میں اس پہ گناہ نہیں مثلاً مثال کے طور پر اب اس نے اگلے دن چار بجے آنا ہے آج چار بج گئے اس کا آدھے گھنٹے کا سفر گھر سے یہاں تک ہے اب یہ ساڑھے تین بجے گھر سے نکلا راستے میں گاڑی پنکچر ہو گئی ٹریفک جیم ہو گیا کوئی اور پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے یہ چار بجے نہیں پہنچ سکا اپنی طرف سے عزم مصمم تھا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے عملی کوشش بھی اختیار کی لیکن چونکہ کسی آرزے کے سبب کسی دشواری کے سبب کسی امر خارج کی وجہ سے یہ اس اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا لہٰذا یہ بد آہدی کا مرتکب نہیں کہلائے گا اسی لیے شیخ طریقت امیر علیہسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاست قادری رضوی دامت برکات علیہ نے غیبت کی تباہ میں جو مبلغین کے لیے مختلف جو نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائے کہ انفرادی کوشش ہمارے ہر کام کی جان ہے لیکن ہمیں انفرادی کوشش کرنا نہیں آتی تو اس میں امیر سنت نے وہ پندرہ مثالیں مختلف ایک ہی مکالمے کے اندر بیان فرمائی کہوں پندرہ مثالیں کہ کام پر مبلغ غلط انداز اختیار کرتا ہے سامنے والے سے بعض مقامات میں ماضی کے بارے میں بعض کے بارے میں بعض میں مستقبل کے بارے میں وہ غلط بیانیاں کروا دیتا ہے بد اہدیاں کروا دیتا ہے تو اس کی نشاندہی امیر سنت فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے انداز سے بہتر ہے کہ ترغیبی انداز اختیار کیا جائے آپ اجتماع میں آنے کی کوشش کیجئے گا اور جس سے ارادہ کروائیں تو وہ یوں کہلوا لیجیے ان شاء اللہ تو یہ سب سے ایک آسان طریقہ ہے سامنے والے کو بھی گناہوں سے بچانے کو ہم نیکی کی دعوت دے کیوں رہے اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ نیکی کی دعوت سن کر وہ نیکیوں کا عامل بن جائے نہ کہ ہم جب نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اسی وقت سے اس کا گناہوں کا ارتقاب شروع ہو جائے تو اب امیر سنت فرماتے ہیں انداز ترغیبی ہونا چاہیے کل آپ اجتماع میں آئے تھے جہاں کسی کی کارکردگی لینی ہے یا مخصوص چند مستثنیات موجود ہیں ایکسیپشنل کیسز موجود ہیں جہاں جہاں اجازت ہے اس کی صورتیں بھی میرے سنت ہے ذکر فرمائیں لیکن اب جیسے ایک عام نئے اسلامی بھائی پہ انفرادی کوشش کریں کل اجتماع میں آئے تھے گزشتہ ہفتے اجتماع میں آئے تھے مدنی چینل دیکھتے ہیں گھر والوں کو بھی دکھاتے ہیں سالانہ اجتماع میں آئے تھے کتنے میں کو لے کے آئے تھے تو اس طرح کے انداز سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ترغیبی انداز اختیار کریں اگر دعوت دینی ہو تو آئندہ کے لیے اس کی نیت کروا لیجیے ہفتہ وار اجتماع کے لیے آئندہ کی نیت کروا لیجیے چار اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر آئیے بارہ اجتماع تک آنے کی کوشش کیجیے مدنی چینل خود دیکھیے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے تو اس طرح حت المکان ترغیب کا انداز ہونا چاہیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بد اہدی یہ ہے کہ میں نے آتے وقت میں نے ارادہ کرتے وقت یہ نیت کی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور سامنے زبان سے اظہار کر رہا ہوں کہ کام کروں گا تو یہ قول و فیل کا تضاد ہے ایک ہے میرا قول اور ایک ہے میرے قلب کے اندر نیت میرے اس قول اور نیت کے اندر تضاد ہے تو جب قول اور نیت میں اس طرح کا تضاد پایا جائے تو یہ بد اہدی ہے اب وعدے کی مختلف صورتیں ہیں جو میرے آقا اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے رضویہ کی چوبیسویں جلد صفحہ تین سو انچاس پر درج فرمائیں اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں جو اللہ حضرت رضی اللہ کی عبادت ہے اس کے معال نتیجہ انجام چنانچہ خلاصہ کچھ ہوئے کہ کبھی وعدہ پورا کرنا فرض اور کبھی پورا نہ کرنا فرض ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز ہے وہ شریعت کی جانب سے فرض ہے نماز پڑھنا فرض اب ہم کسی کو ترغیب دلا رہے ہیں مثال کے طور پر کہیں کہ آج آپ زہر کی نماز پڑھیں گے وہ گا کہ میں پڑھوں گا اب یہ وعدہ بھی کر رہا ہے لیکن در حقیقت یہ رب عزوجل سے, سے اس کو حکم موجود ہے اب یہ وعدہ کرتا نہ کرتا اس نماز کا پڑھنا اس پہ فرض تھا اب یہ وعدہ چونکہ نماز کے ساتھ ملحق ہو گیا لہذا اس وعدے کا پورا کرنا فرض ہوگا اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وعدہ پورا نہ کرنا فرض کرے گا تو گناگار ہو جائے گا ایک شخص ہے مثال کے طور پر کسی کو گنا کے مقام کی دعوت دیتا ہے کسی کو شراب پینے کے لیے بلاتا ہے کہ کل فلام مقام پہ آؤ انجوائے کریں گے اب اسے پتا وہاں شراب نوشی ہوگی وہاں گنا کا کام ہوگا جو حرام ہے ناجائز ہے اب یہ اگر کے وعدہ کر چکا لیکن اس کا اس مقام پر جانا اور وہ گناہ کرنا ناجائز ہوگا اب وعدہ کیا تھا اور ناجائز کام کا کیا تھا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی لہذا اس وعدے کا پورا کرنا حرام اور ناجائز کہلائے گا اسی طرح کبھی وعدہ پورا کرنا مباہ ہے جائز ہے مستحب ہے مثال کے طور پر کوئی مباح کام تھا وہی جیسے میں نے مثال عرض کی کہ چار بجے آنے کا کسی سے وعدہ کیا تھا اب اس وعدے کا پورا کرنا جب کہ کوئی عذر لاحق نہ ہو تو یہ ہم پر لازم ہوگا کوئی عذر لاحق ہو گیا تو اس صورت میں اس وعدے سے رخصت ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں چونکہ یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں جھوٹ حسد تکبر وعدہ خلافی ذیاکاری خود پسندی عجب اس طرح کے جو امراض ہیں ان امراض میں سے بعض امراض تو باتیں نہیں ہیں ان کے لیے علامات کی ضرورت ہے حسد ہم کیسے پہچانیں گے ہمارے اندر حسد موجود ہے یا نہیں تو اس کی مختلف علامات ہیں ان علامات کے ذریعے حسد کی پہچان ہوگی جبکہ بعض جو بالکل انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں جھوٹ بولنا یہ کوئی اس کے لیے علامات کی ضرورت نہیں ہے ہر بندہ اپنی کیفیات خود جانتا ہے بد آہدی کرنا ہر شخص اپنی جان سکتا ہے تو اس کے لیے علماء کرام نے جو جو باطنی امراض ہیں ان کے لیے تو معالجات میں جو علاج کے اندر ارشاد فرمایا کہ اولن ان کی علامات جانے پھر اس کے بعد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے امراض کے لیے علماء نے علاج یہ تجویز فرمایا کہ نمبر ایک علمی علاج نمبر دو عملی علاج نمبر ایک علمی علاج نمبر دو عملی علاج علمی علاج کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس گناہ کی جو مذمت بیان ہوئی اور اس گناہ سے بچنے کے جو فضائل بیان کیے گئے ان فضائل پر آدمی نگاہ رکھے گنا کا جتنا زیادہ آدی ہے اتنا زیادہ اس گناہ کی آفتوں پر نظر کرے بد نگاہ کی عادت نہیں جاتی بار بار بد نگاہ کی آفات پڑے بد نگاہی سے بچنے کی جو لذات ہیں بدنگائی سے بچنے کی جو خصوصیات ہیں بد نگاہی سے بچنے کے جو فوائد ہیں فوائد پر نظر رکھے اسی طرح ایکشر سے جھوٹ نہیں چھوٹتا آدت ہو گئی کاروباری ہلکا احباب ہے, ہے اس میں جھوٹ گھر کے اندر جھوٹ اپنے دوستوں کے اندر جھوٹ اسکول کالج کے اندر جھوٹ جہاں وہ دفتر کے اندر کام کر رہا ہے وہاں پر جھوٹ اب انوائرمنٹ ایسی ہے نہیں بچ پاتا تو اس کے لیے علمی علاج یہ ہے کہ بار بار جھوٹ کی آفتیں پڑے بار بار جھوٹ کی آفتیں دہرائے اپنے ذہن کے اندر لائے جب جھوٹ بولنے لگے فوراً ذہن کو اس جانب متوجہ کرے کہ اب اس ہو سکتا ہے اس جھوٹ کے باعث میں جہنم کی اتھا گہرائیوں میں چلا جاؤں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو. اسی طرح بد اہدی اس کی بھی آفتیں ہیں ہم دو یا, دو یا تین دیوائیات موقع کی مناسبت سے سن لیتے ہیں چنانچہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آیت المنافق صلاف آیت المنافق صلاف آیت المنافکی سلاف المنافق کی منافق کی تین نشانیاں منافق کی تین نشانیاں اب یہ منافق کی بھی تفصیل ہے ایک منافق وہ ہوتا ہے جو منافق اعتقادی جس کا قلب ایمان پر نہیں اب چونکہ یہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں تھا جو منافقین تھے ان کے ایمانوں کے بارے میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد بھی فرمایا وہ صورت منافق اعتقادی کی تھی کہ در حقیقت مومن نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اس دور میں ہم کسی کو منافع اعتقادی ہم نہیں کہہ سکتے ہاں ہر شخص اپنے احوال سے باخبر ہے اب دوسری صورت ہے منافق عملی اس کے اعتقاد میں اس کے ایمانیات میں منافقت تو نہیں لیکن اس کے اعمال میں منافقت کی علامتیں پائی جاتی ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمائے منافق کی تین علامتیں ہیں حدہ حدا کذابا جب بات کرے تو جھوٹ بولے یہ منافق کی پہلی علامت جب بات کرے تو جھوٹ بولے وہ خلافا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اسباب بھی موجود ہیں وعدہ پورا بھی کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر وعدہ پورا نہیں کر رہا تو یہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت پائی جا رہی وہ خوانا اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے یہ منافق کی تین علامتیں ہیں نشانیاں بیان کی گئیں اسی طرح حضرت فیضنا عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا چار خصلتیں ایسی ہیں چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں وہ منافق ہے چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں وہ منافق ہے کان فی خسلت من ارباطن یا چار میں سے کوئی ایک خصلت ہو کانت فی خسلت منفاق تو اس میں نفاق کی ایک علامت ایک خصلت ہوگی چار ہیں تو منافک اور چار میں سے ایک ہیں تو منافقت کی ایک علامت پائی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نشاد فرماتے ہیں حتا یادا آہا یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دے ان میں سے ایک ہی ارشاد فرمائے ایزا حد دا جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور وہ عیدا آہ اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ چند وہ صورتیں تھیں جو وعدے کے بارے میں ہم نے سنی بعض صورتوں میں وعدہ پورا کرنا فرض بعض صورتوں میں واجب بعض صورتوں میں ناجائز ہوگا اور دیگر صورتیں ہم نے بھی اس کے بارے میں سماعت کی تو ان اللہ اس کے بارے میں بھی ہم اگر کوشش کرتے رہیں گے وعدے کے بارے میں ضروری امور سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ ہمیں جو مختلف معاملات میں بسا اوقات وعدہ خلافیاں ہو جاتی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اب اس میں وعدے کے اندر علماء نے بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہے کہ کہاں کہاں, کہاں کس صورت میں وعدہ خلاف لازم آئے گی ایک جو کامن صورت ہے آفس یا فیکٹری میں کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری پورا کرنے کا اگریمنٹ کیا میں آٹھ سے لے کر چار بجے تک کام کروں گا یہ ایگریمنٹ ہے یہ ایک وعدہ ہے اب اگر آٹھ سے چار تک نہیں کرتا 4 بجے 8 بجے کی بجائے ساڑھے بجے گیا چار بجے کی بجائے ساڑھے تین بجے واپس آ گیا تو بھی یہ وعدہ خلافی کا مرتکب اسی طرح آٹھ سے چار تک اس کا کام کا اظہار ہے لیکن یہ وہاں گیا کام کی بجائے گپ شپ میں مصروف ہو گیا اب اس صورت میں بھی یہ وعدہ خلافی کا مرتکب کہ اس کا ایک معاہدہ ہوا تھا ایگریمنٹ تھا یہ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے نتیجت یہ شخص گناگار ہوگا اس کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی کا بہت پیارا رسالہ ہے ملازمین کے لیے اکیس مدنی پھول ملازمین کے لیے اکیس مدنی پھول تو چونکہ جو اجارے کے شعبے سے وابستہ ہے جو عجیب ہے ملازم ہے یا جو سیٹ ہے جو ملازم کسی کو رکھتا ہے تب ان کے لیے ضروری اجارے کے مسائل کھینچنا لازم ہے اب اب تک اگر نہیں سیکھے تو اب سیکھنے انشاءاللہ فرائض ظلم کورس میں یہ بھی سیکھنے کو ملیں گے لیکن جو ابھی عجیر ہے وہ کیا کرے وہ امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ پڑھ لے انتہائی آسان فہم ہے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نہیں سمجھ میں آتی آپ صاحب علم اسلامی بھائیوں سے رجوع کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ کے دوران پائی جانے والی کئی شرعی غلطیوں سے ہم انشاءاللہ اللہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تبارہ کا مطالعہ ہمیں وعدہ خلافی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آفتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ مطالعہ محمد صلی اللہ مطالعہ علیہ وسلم بعض جگہوں پر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے عوام کے زیادہ آنے پر منتظمین آواز لگا دیتے ہیں کہ کھانا ختم ہو گیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا کھانا موجود ہوتا ہے تو ان کا یہ ایسا کہنا کیسا ہے اب جبکہ وہ کھانا تھا ہی دعوت کا لوگوں کے لیے تھا اور اس صورت میں چونکہ جن لوگوں کو بلایا گیا ان کو واپس بھیجنا مقصود ہے اور یہ جملہ بھی ایسا کہہ رہے ہیں کھانا ختم ہو گیا یہ سری جھوٹ ہے اب اس صورت میں اس جملے کی اجازت نہیں ہوگی علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال یہ جی ہے کہ ہم کہیں پہ کھانا کھانے جاتے ہیں یا گھر پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کھانا پسند نہیں آتا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانا اچھا بنائیں تو یہ کیا چائز ہے یا نہیں اس میں بھی یہی حکم ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ جب کھانا اچھا نہیں بنا اور اس طرح کا جملہ کہیں گے بلا ضرورت کہ کھانا اچھا بنا ہے واقعے کے خلاف ہے بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں ہے اعلیٰ نے فرمایا کہ جہاں پہلو دار بات وہاں کر سکتا ہے جب اس کے بغیر چار اور وہ صورتیں جواز کی ہم نے پڑی تو اس کے علاوہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور دیجیے کہ اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اپنا مال بچانے کے لیے اس میں صحیح جزیا موجود ہے میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتح و رضویہ کی چوبیسویں جلد میں اسی مقام پر جو میں نے آپ کو مسائل کیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی امانت ہے اور کوئی شخص رصب کرنے کے لیے آیا یا اپنا مال ہے جیسے اور رصب کرنے کے لیے آیا تو اب اس میں اپنے مال کو بچانے کی نیت سے یہ اس طرح کا جملہ استعمال کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال بچ جائے اللہ تبارہ کا وطالہ ہمیں ضروری مسائل کو سیکھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بے علیہ وسلم